سوال یہ ہے حضور کہ آج کل جو بازار میں بچوں کے لیے کپڑے ملتے ہیں وہ تصویروں سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں بہت ہی مشکل ہوتا ہے اپنے بچے کے لیے کوئی بغیر تصویر کے کوئی کپڑے بازار سے خرید سکے تو آیا ہم اپنے بچوں کو ایسے کپڑے پہنا سکتے ہیں کہ جن پر تصویریں بنی ہوں کیا ہم اس طرح گناہ تو نہیں ہوں گے جزاک اللہ افسان بھائی آپ کوشش کریں کپڑے بازار سے خریدیں اور آپ گھر میں سلائیں یا کسی درجی سے سلا لیں کو ضروری نہیں ہے کہ وہی کپڑے خریدے جائیں جو بازار میں ملتے ہیں جیسے اگر چھوٹا بچہ ہے نابالغ بچہ ہے یا بالکل چھوٹا بچہ ہے تو اس کو ایسے کپڑے جس پر عام جانور وغیرہ کی تصویریں بنی ہوں وہ اس کے لیے تو جائز ہیں لیکن اگر نمازی کے سامنے نہ آئے تو اور اس کمرے میں نہ ہوں تو گئے تھے تو عام طور پر ان سے پھر بھی آپ جتنا ہی چاہیے ایسے قتلوں سے جن پر جانوروں کی یا انسانوں کی تصویریں بنی ہوں بالخصوص نواد کی حالت میں ضمینا انڈر اسکور تھرٹی نائن بہن